شیخ میاں میوٹ کیجیے نا آپ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکات یہ شیخ آباد پہنچ رہی ہے میری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشدو الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشدو أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا إذا كان من الهالكين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته على يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال في موض آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خیر النا سے و سامعت آج کی یہ مجلس جو صبح دعویٰ سنٹر کی طرف سے سجائی گئی ہے یہ در حقیقت کوئی ایک محاذہ یا تقریر نہیں ہے بلکہ یہ مختلف دروس پر مشتمل دورہ کی حیثیت کا ایک پروگرام ہے جس میں انشاءاللہ العزیز منہج سلف کا تعارف اور اس کے وصول اس اہم اور اس وقت کی بہت بڑی ضرورت والے موضوع پر آپ کے سامنے کتاب و سنت اور ہمارے سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں انشاءاللہ اللہ گفتگو ہوگی میں شیخ محترم فض الشیخ ممتاز عالم نوری المدنی حفیظ اللہ کا شکر گزار ہوں انہوں نے وقت کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اس اہم موضوع کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت اور سلب صالحین کے عقیدے اور منحج کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ رب العالمین ہمیں اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق دے جو کچھ ہم سنیں آپ لوگوں سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق بخش عامر رب العالمین یہ کوئی دھواں دھار تقریر کا سلسلہ شروع نہیں کیا گیا ہے یہ دراصل ایک دورہ ہے اور انداز ہمارا درس و تدریس کا افام و تفہیم کا ہوگا سمجھنے اور سمجھانے کا ہوگا تاکہ جو ہمارے سامعین اور مشاہدین ہیں ان تک ہماری بات پہنچ جائے اور دلوں پر اثر کر جائے اس لیے درس و تدریس کے مطابق یا اس انداز پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی قبل اس کے کہ میں منہج سلف کا تعارف یا اس کے اصول آپ کے سامنے پیش کروں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بطور تمہیر منہج کیا ہے سلف کا معنی اور مطلب کیا ہے اور پھر منہج سلف ہی کیوں ان تین اہم اور بنیادی بات پر ہماری آپ کے سامنے گفتگو ہو جائے کیونکہ ان تینوں بنیادی باتوں کا موضوع سے بڑا گہرا تعلق ہے موضوع ہی ہمارا ہے منہج سلف کا تعارف اور اس کے اصول لہذا منہج کسے کہتے ہیں اس کا معنی اور مطلب کیا ہے سلف کا معنی اور مطلب کیا ہے اور پھر منہج سلف ہی کیوں بہت سارے مناحج ہیں ان تمام مناحج میں منہج سلف ہی کیوں اس کا انشاءاللہ اللہ آپ کے سامنے جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے تو آئیے شروعات کرتے ہیں منہج عربی لفظ ہے اور اس کا معنی اور مطلب ہوتا ہے واضح اور صاف ستھرا راستہ اطریک الواضح اصحل صافتھرا آسان راستے کو منہج کہا جاتا ہے منحج منہج منہج اور نہج یہ چار الفاظ ہیں اور چاروں کا معنی اور مطلب ایک ہی ہے قرآن اور حدیث میں لفظ منہاج آیا ہوا ہے منہج کا ذکر نہیں ہے البتہ منہاج کا لفظ قرآن میں بھی ہے اور حدیثوں کے اندر بھی آیا ہوا ہے قرآن کریم اللہ العالمین کے ارشاد ہے لکل کم شرع و منہاجا یہ سور الماعدہ کی آیت ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور منہاج یعنی راستہ بنایا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا شراطن اے سبیلن و منہاجا سبیلاً و منہاجن اے یعنی شریعت کا مطلب راستہ سبیل اور منہاج کا مطلب سنت اور ان سے دوسرا قول بھی مروئی ہے اس کے برعکس یعنی منہاج کا مطلب راستہ اور شریعت کا مطلب سنت اور بھی علماء نے یہ معنی بیان کیا ہے تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے لفظ منہاج کو استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہے واضح اور صاف راستہ حدیث میں بھی منحاج کا لفظ آیا ہوا ہے اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے امام علب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سلسلہ صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے اور حدیث کے بات کرنے والے خدیفہ اب الامام رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکن نبو و تفیق اللہ انتکون کہ تمہارے درمیان جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا نبوت باقی رہے گی یعنی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں گے موجود رہیں گے آحا پھر اللہ اربان جب چاہے گا تو نبوت کو ہٹا لے گا اٹھا لے گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو جائے گی کیونکہ آپ آخری نبی ہیں اباب کے بعد دنیا کے اندر کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا پھر ہمان بھی فرماتے سُمَّ تَكُونُ خلاف علام <النبوة> پھر خلافت ہوگی نبوت کے طرز پر نبوت کے راستے پر نبوی طریقے پر خلافت ہوگی فتکون ماشا اللہ انتکون اور وہ خلافت جو علام نہ ہوگی وہ جب تک اللہ تعالی چاہے گا باقی رہے گی سم ارفا و اللہ پھر اللہ تعالی جب چاہے گا تو یہ خلافت ختم ہو جائے گی اور خلافت علامجی نبوا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سے لے کر کے ہست حسن رضی اللہ تعالیٰ کی جو خلافت تھی چھ مہینے کم و بیش اس وقت تک کے دور کو خلافت علّہ منہاجی نبوا کہا جاتا ہے تو اس حدیث کے اندر آپ نے منہاج قلب استعمال کیا تو منہاج کا مطلب ہوتا ہے راستہ طریقہ اور جو منہج کے معنی میں ہے اور منہج کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیوں اس لیے کہ آپ جس راستے کا انتخاب کریں گے اس راستے کا اختتام بھی ہوتا ہے اور وہ راستہ انسان کو وہاں تک پہنچائے گا جہاں وہ راستہ ختم ہوگا اس لیے راستے کا جاننا منہج کا جاننا یہ بہت ضروری ہے اس کی معرفت حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے آپ جب سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کرنے سے پہلے انسان طے کرتا ہے کہ ہمیں کس راستے سے جانا ہے فلائٹ سے جانا ہے یا ہمیں اے, ٹرین سے جانا ہے یا اس طریقے سے ہمیں اے, بائی روڈ جانا ہے کیسے جانا ہے انسان پہلے اس کا انتخاب کرتا ہے کیونکہ اگر آپ کو مان لیجئے مدینہ جانا ہے اور مدینہ کے راستے کو چننے کے بجائے آپ نے اپوزٹ اور را، الٹا راستہ چنا تو راستہ آپ کو مدینہ نہیں پہنچائے گا بلکہ دوسری جگہ پہنچا دے گا تو ہر راستے کا ایک اختتام ہوتا ہے اس لیے راستے کا منہج کا جاننا بہت ضروری ہے یہ بنیادی بات ہے بہت سارے لوگ آج کے ہمارے دور کے نوجوان طبقہ یا کچھ لوگ منہج کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے حالانکہ منہج بہت اہم چیز ہے یہ کیونکہ جو انسان کا جیسا منہج ہوگا اور جس راستے کا وہ انتخاب کرے گا اسی طریقے سے اس کو منزل ملے گی اگر آپ نے ایسا راستہ چن لیا ہے جو صحیح راستہ نہیں ہے ظاہر بات ہے آپ اس راستے پر چلیں گے تو آپ کی جو منزل ہے اس منزل تک وہ راستہ آپ کو نہیں پہنچائے گا اگر آپ جس منزل پر جانا چاہتے ہیں اس منزل کا جو راستہ ہے اس راستے کا اگر آپ انتخاب کریں گے تو پھر وہ راستہ اس منزل تک آپ کو پہنچائے گا اس لیے منہج کا جاننا یہ بہت بنیادی بات ہے بہت اہم ضروری بات ہے اور جو منحص سے ہٹ گئے وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے کون سا منہج صلب صالحین کا منحج جیسا کہ ہم آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے تو منہج اور راستے کا جاننا بہت ضروری ہے تو یہ تو ہو گیا منہاج یا منحص کے تعلق سے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں سلف کا معنی اور مطلب کیا ہے سلف کا لفظ یہ جمع بھی ہے اور مفرت بھی ہے اس کی جمع اسلاب بھی آتی ہے سلاب بھی آتی ہے اور اگر اسے آپ جمع مانیں گے تو اس کی مفرت سالف آتی ہے جیسے خادم کی جمع خدم آتی ہے حارس کی جمع حرس آتی ہے اسی طریقے سے سالف کی جمع سلف آتی ہے تو سلف یہ مفرد بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع بھی استعمال ہوتا ہے اور سلف کا مطلب یہ ہے لغت کے اندر دو معنوں میں سلف کا استعمال ہوتا ہے ایک تو افراد پر جو افراد گزر گئے چلے گئے چاہے وہ اچھے رہے ہوں یا برے رہے ہوں اور اس کا دوسرا معنی عمل کے لیے بھی سلف کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو انسان نے عمل کیا وہ عمل اچھا ہو یا برا ہو اس کے لیے سلف کا استعمال ہوتا ہے تو سلف لغت کے اندر کہتے ہیں جو گزر گئے جو لوگ ہم سے پہلے چلے گئے ان کو سلف کہا جاتا ہے وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں ایسے ہم نے جو پہلے عمل کیا وہ عمل اس کو سلف کہا گیا وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور وہ برا بھی ہو سکتا ہے پران اور حدیث دونوں کے اندر یہ دونوں معنی کے لیے لفظ سلف کا استعمال کیا گیا ہے قرآن میں اللہ اربامن کرشاد ہے فلم آ صفون ان تکم نا من اجمعین جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور سب کو ڈبو دیا کس نے ہمیں غصہ دلایا فرعون نے اور اس کے لشکر نے اور فرعون کے جو ماننے والے تھے ان لوگوں نے جب ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور اللہ نے کیا انتقام لیا ان سب کو اللہ رب العالمین نے دریا کے اندر غرق کر دیا دریا کے اندر اللہ رب العالمین نے سب کو ڈبو دیا پھر آگے فرماتا فا اللہ صلفا محمد پھر ہم نے انہیں گیا گزرا بنا دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے مثال بنا دی تو یہاں پر صلف کل ابد اللہ نے استعمال کیا فراون کے لیے اور جو اس کے ماننے والے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے جرم کے پاداش میں ایمان نہ لانے کے پاداش میں انہیں پانی کے اندر اور اور دریا کے اندر غرق کر دیا تو یہ بری مثال ہے سلف کی کیونکہ فرعون اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا تو میں نے بتایا کہ لغت کے اندر سلف اچھے اور برے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر گویا کہ ایک بری مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے لفظ سلب کو استعمال کیا ہے کیونکہ فرعون اور اس کے لوگوں کے لیے استعمال ہوا یہ تو ہو گیا افراد کے تعلق سے عمل کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ نش آیت نمبر 23 میں یہ سورہ زخرف کی آیت تھی پچپن اور چھپن جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اور سورہ نشاد نمبر تیئیس میں اللہ فرماتا تھا کہ وہ انتظم اُو بین الخطین اللہ اللہ رب العالمین نے کچھ عورتوں کو حرام کر دیا ہے جن سے شادی کرنا حرام ہے انہیں میں سے دو بہنوں کو ایک ساتھ زوجیت میں رکھنا یہ بھی اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا لیکن یہ حرمت وقتی طور پر ہے دائمی اور ابدی حرمت نہیں ہے یعنی یہ کہ ایک وقت میں ایک, ایک وقت میں دو بہنوں کا کسی آدمی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اگر اس کی بہن کو طلاق دے دی گئی یا اس کی بہن کی وفات ہو گئی یا اس کی بہن نے کھلا لے لیا یا نکاح فس کر دیا گیا دونوں کے اندر جدائی ہو گئی تو اس کی دوسری بہن سے وہ آدمی شادی کر سکتا ہے یہ محرمات ابدیا نہیں بلکہ محرماتیں وقتیہ یا آردیہ ہیں وقتی طور پر حرام ہے اللہ فرمات اللہ سلف ہاں جو گزر گیا گزر گیا جو اس سے پہلے تم نے کیا جو گزر گیا گزر گیا اللہ اسے معاف کر دے گا کیونکہ تم ایمان لے آئے توبہ کر لیے جو معلوم نہیں تھا گزر گیا گزر گیا تو یہاں پر عمل کے لیے سلف کا لفظ اللہ نے استعمال کیا اس طریقے سے سور بقرہ ہی میں اللہ فرماتا سورہ بقرہ میں فمن جا معد من رب ہی فنتہا ما سلف جس کے پاس اس کے رب کے طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا اس عمل سے بعد آ گیا فلح ماصل تو اس نے جو کیا وہ کیا اور یہ سود کے متعلق ہے کہ پہلے سود حرام نہیں تھا سود حلال مطلب لوگ استعمال کرتے تھے اور شریعت کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ رب کی طرف سے نصیحت آنے کے بعد جو سود سے رک گیا تو فلح ماسلف تو اس نے جو کیا وہ کیا اب وہ ایمان لے آئے انہوں نے توبہ کر لیا اس کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ عمل کو معاف کر دے گا تو یہاں پر بھی لفظ سلف کس کے لیے استعمال ہوا ہے اس عمل کے لیے جو انسان پہلے کر گزرا ہے اس طریقے سے اللہ ہے کہ آف اللہ عماں سلف جو کام تم کر لیے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے معاف کر دیا تو انسان اگر کوئی کام نادانی میں لاعلمی میں کر لیتا ہے اور اسے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے تو یہاں پر سلف کا جو لفظ استعمال ہوا اس معنی میں ہوا کہ عمل کے طور پر جو انسان کرتا ہے اس کے لئے سلف کا لفظ استعمال کیا گیا آئیے حدیث کے اندر دیکھتے ہیں حدیث کے اندر بھی سلف دو معنی کے اندر استعمال ہوا افراد کے لئے بھی اور عمل کے لئے بھی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کیا آپ فرماتے ہیں ان اللہ اد اراد رحمت امت من بن ابادی اللہ ربرآرمین جب اپنے بندوں میں سے کسی امت کے ساتھ رحمت کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت اور بھلائی کرنا چاہتا ہے قبد نبی یہ قبل تو اللہ العالمین اس قوم یا اس امت کے نبی کو امت سے پہلے امت باقی رہتی ہے زندہ رہتی ہے اللہ تعالیٰ نبی کو اٹھا لیتا ہے وہ ج الح الہ سقفرت و صلفم اور اس نبی کو ان لوگوں کے لیے اس امت اور قوم کے لیے فرد بنا دیتا اور سلب بنا دیتا فرد کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پہلے گیا جو پہلے جاتا استقبال کے لیے تیاری کے لیے اس کو فرد کہتے ہیں اور سلف کا مطلب جو پہلے گزر گیا جو پہلے چلا گیا تو یہاں پر سلف کا لب ہمارے ہماربی نے استعمال کیا اور ظاہر بات نبی بہترین سلف ہوتا ہے بہترین سلف ہے نبی تو یہاں پر بہتر کے لیے استعمال کیا گیا تو اس حدیث میں اللہ کے سنے فرمایا کہ اللہ ہر برہمین جب کسی امت کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو امت کو باقی رکھتا ہے امت کو ہلاک نہیں کرتا اور اس امت کے نبی کو امت کی نگاہوں کے سامنے اٹھا لیتا ہے اور امت باقی رہتی ہے یہ امت کے ساتھ خیر خواہ ہوتی ہے جیسے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت باقی ہے اور آپ دنیا سے کوچ کر گئے دنیا سے وفات پاگے آپ کی وفات ہو گئی چلے گئے دنیا سے تو یہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے ساتھ رحمت اور خیر خواہ کا معاملہ فرمایا وہ اد ارا دہل کا اور جب کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے اور ضب ہا وہ نبی تو اس امت کو عذاب دیتا ہے اور اس امت کا نبی زندہ رہتا ہے نبی کی موجودگی میں نبی کی زندگی میں اس امت کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے فع اللہ کہا وہ ہوا کی نگاہوں کے سامنے نبی کی نگاہوں کے اور نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کی امت کو ہلاک کر دیتا ہے جیسے نور علیہ السلام کی امت ہلاک کر دی گئی نور علیہ السلام کو اور جو ان پر ایمان لائے اللہ ان کو نجات دے دیا جب قوم ایمان نہیں لاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کو برباد کر دیا اس طریقے سے بہت ساری مثالیں آپ کو قرآن کے اندر مل جائیں گی عقر عین بے حلقتہ تو اللہ رب العامن اس نبی کی امت کو ہلاک کر کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتا ہے کیوں ہی نا کدب ہو کیونکہ انہوں نے اس کی تقزیب کی اور اس نبی کے عوامل اور حکم کی نافرمانی کی تو جھٹلا دینے کی وجہ سے نافرمانی کرنے کی وجہ سے نبی پر ایمان لان آنے کی وجہ سے توحید نہ اپنانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین امت کو برباد کر دیتا ہے اور نبی کو زندہ رکھتا ہے اور نبی کو تسلی ہو جاتی ہے اور نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ اس سے نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا جنہوں نے نبی پر ایمان نہیں لایا اور جب ایمان لے آتے ہیں تو اللہ رب العالمین نبی کو اٹھا لیتا ہے اور ان کی امت کو دنیا کے اندر باقی رہتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الفضائل میں یہ حدیث بیان کی امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے تو یہاں پر لفظ صلف کا استعمال کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے جب آپ کی بیٹی زینب بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی مدینے کے اندر تو آپ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا الحقیب صلف علیہ عثمان بن مضمون ہمارے جو سلف صالح ہیں عثمان بن مضعون تم جا کر کے ان سے مل جاؤ یہاں پر ہماربی نے سلب کے ساتھ اسالح کا بھی لفظ استعمال کیا اور عثمان بن مضون وہ صحابی ہیں مہاجر صحابی جو سب سے پہلے مدینہ کے اندر جن کی وفات ہوئی اور سب سے پہلے ان کو بقی کے اندر دفن کیا گیا وفات پانے والوں میں مہاجر صحابہ میں سے سب سے پہلے صحابی ہیں عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی وفات ہوگی تو وفات کے بعد قبرستان کو دفن کیا گیا زینب کی وفات ہوتی ہے رضی اللہ تعالی تعالیٰ عنہا تمہانبی نے فرمایا کہ ہمارے سلف عثمان بن مضمون سے جا کر کے مل جاؤ یہ مصرد احمد کے دیس ہے اور علامہ امام محمد شاکر رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس طریقے سے جب ابراہیم جمعہ نبی کے صاحب زادے تھے جب ان کی وفات ہوئی تھی تو اس وقت بھی ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ استعمال کیا تھا اور ان کے بارے میں فرمایا تھا اور حدیث کے اندر ہے یہ مجموعہ ذوائط کی حدیث ہے اور انہوں نے اس کو کہا اس کے بارے میں کہ اس کے جو سکا رجال ہیں وہ سکاط ہیں اور امام سوکانی نے بھی کہا ہے اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ سب کے سب سکا ہیں کیا حدیث ہے کہ لمات لما عثمان البن مضعون جب عثمان بن مضمون کی وفات ہو گئی اشفقا علیہ المسلمون تو مسلمانوں کو ان کے تعلق سے غم لاحق ہوا یا خوف لاحق ہوا ڈر لاحق ہوا فلم محمۃ ابراہیم تو جب ابراہیم کی وفات ہوئی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کےسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے صاحب دادے فقال تمہارے بی نے کیا فرما الحق الحق الحق بے صلفینہ الخیر عثمان بن ندع کہ ہمارے بہتر صلف عثمان بن نظون سے جا کر کے تم مل جاؤ اور یہ حدیث بھی امام شوکانی نے اور مجموع الظواحد کے مصنف نے اس کو اس کے رجال کو سکا قرار دیا ہے تو ان حدیثوں سے لفظ سلف کا استعمال اس حدیثوں کے اندر ہماربی نے کیا ایسے ہی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا وہ اِن اللہ و اِن اللہ اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جانے کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے فتح اللہ وسبری تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر کرنا اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا میرے جانے کے بعد فعم نہ کیونکہ میں تمہارے لیے سب سے بہترین سلف ہوں تو یہاں ہمارے اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لفظ سلف کا استعمال کیا اور کہا کہ میں تمہارے لیے سب سے بہترین سلف ہوں یعنی میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور تم میرے بعد آنے والی ہو اور تقریباً چھ مہینے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے تو ان ساری حدیثوں کے اندر صلف کا لفظ استعمال کیا گیا ایسے ہی بچوں کے جنازے کی دعا میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں بھی سلف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اللّہ صلف ام و فرتم و دخرا اور بعض اباتوں کے اندر اجرا کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہمارے لئے سلف بنا دے فرت بنا دے فرت جو پہلے چلا جائے اور ان کے استقبال کے لیے پہلے سے وہاں پر موجود ہو اس کو فرد کہا جاتا ہے جیسے مان لیجئے آپ کے پاس کوئی مہمان جانے والے ہیں تو آپ پہلے اپنے گھر چلے جاتے ہیں تیاری کے لیے تو جو پہلے چلے جائے تیاری کے لیے استقبال کے لیے اس کو فرد کہا جاتا ہے تو ہمارے میرے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تو اس بچے کو جس کی جنازے کرما کی, کی جاتی ہے ہمارے لیے سلب بنا دے فرد بنا دے اور ذخرا بنا دے یعنی اس کو ذخیرہ کر دے ہمارے لیے اور اس کے ذریعے سے تو ہمیں اجر دے تو یہ بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں صلف کا جنازے کی دعا میں بچے کے لیے ایسے قبرستان کی جو زیارت کی جاتی ہے اس میں بھی ایک دعا آتی ہے جس میں سلف کا لطف استعمال کیا گیا ہے امام ترمزی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور امام البانی نے ضعیف قرار دیا بہرحال وہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں السلام علیکم اہل قبور اے قبر والو تم پر سلامتی ہو تم پر کیا ہو سلامتی اور اللہ ابامن کی تم پر رحمت ہو اور یہ دعا مسلمان قبرستان کے لیے کی جائے گی مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کی قبرستان کی زیارت کرنا ہمارے لیے مشروع ہے لیکن یہ دعا ان کے لیے نہیں پڑھی جائے گی اور یہ سلام نہیں جیسا کہ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم ان کو سلام کرتے ہیں وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ دعا ہے ہمارے نبی نے دعا سکھائی ہے قبرستان کی زیارت کی یہ وہ سلام نہیں جو ایک زندہ مسلمان کسی زندہ مسلمان بھائی سے سلام کرتا ہے بلکہ یہ دعا ہے السلام کے معنی ہوتے ہیں سلامتی کے رحمت کے معافی کے عافیت کے یہ معنی ہوتے ہیں سلام کے حفاظت کے ہوتے ہیں تو اللہ رب الامن کی تم پر سلامتی ہو یہ ان کے لیے دعا کی جاتی ہے لہذا جو مردے ہیں وہ ہماری باتوں کو سنتے نہیں ہیں ہماری باتوں کو نہیں سنتے ہیں ہاں اللہ رب الامین اگر چاہے تو حسرت کے طور پر عبرت کے طور پر ندامت کے طور پر ان کی باتوں کو اللہ رب الامین سنا سکتا ہے اللہ ہر چیز برخاطر لیکن عام طور پر وہ ہماری باتوں کو سنتے نہیں ہیں یہ ان کے لیے دعا ہے جیسے اور دعا ہوتی ہے جیسے ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں یا وضو کرتے ہیں وضو کے بعد کی دعا ہوتی ہے اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے مسجد سے نکلنے کی دعا ہے بازار میں جانے کی دعا ہے تو اس طریقے سے صبح شام کی دعائیں ہیں ساری دعائیں ہیں تو اس طریقے سے یہ دعا جو ہے یہ قبرستان کی زیارت کی دعا ہے یہ سلام نہیں ہے کہ ہمارا ہم سے سلام کرتے ہیں اور وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں ایک فر اللہ ولیکم اللہ ہمارے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرتے اللہ ہماری تمہاری مغفرت فرما دے ان تم تمہارے سلف ہم سے پہلے تم چلے گئے وہ نہن بل اور ہم تمہارے بعد میں آنے والے ہیں تو اس میں بھی سلف قلف استعمال کیا گیا اور میں نے بتایا کہ یہ دعا مسلمانوں کے لیے کی جائے گی مسلم جو مسلمان جو قبرستانوں کے اندر مدفون ہیں ان کے لیے غیر مسلموں کے لیے دعا نہیں کی جائے گی کیونکہ ان کے لیے مفرت نہیں ہے ان کے لیے سلامتی نہیں ہے جہنم سے اور قبر کے عذاب سے جی ہاں اور وہ ہمارے لیے سلف نہیں ہے وہ اگرچہ انسان ہونے کے ناطے سے ان کی وفات ہوگی موت ہوتی ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں لیکن ہمارے سلف وہ نہیں ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ لفظ صلف کا استعمال حدیثوں کے اندر بھی کیا گیا اور عمل کے طور پر بھی سلف کا استعمال ہوا حدیث کے اندر جیسا کہ صحیح بخار اور مسلم روایت ہے کہ حکیم بحضام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب یہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے ہی اچھے انسان تھے لوگوں کی خدمت کرنا سلا رحمی کرنا صدقات و خیرات کرنا یہ ان کا عام معمول تھا حکیم بن ہضام کا وہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اور آئے تو کن تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آئے تو آپ کا کیا خیال ہے میں کچھ ایسے کام زمانے جاہلیت کے اندر کیا کرتا تھا من صدقتن صدقہ کا کام او عطاقتن یا غلاموں کی آزاد کرنے کا کام اور سلت یا شلہ رحمی کا کام کرتا تھا افیح اجر ال کیا اس کے اندر اجر ہے ہمارے لیے تمہاربی نے کیا فرمایا ما اسلفت من جو تم نے خیر کیا پہلے اس پر تم اسلام قبول کر رہے ہو یعنی اسلام لانے کے بعد تمہارے کیے ہوئے بہترین اعمال کا اللہ ربرامن آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا اور وہ تمہارے اعمال قبول کیے جائیں گے کیونکہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ فی روای اسلم من خیت اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ جو تم نے خیر کا کام کیا اس پر تم اسلام قبول کر رہے ہو یعنی وہ بھی عمل تمہارے میزان میں اور آپ کے ترازو میں وزن کیا جائے گا یا اس کا شمار کیا جائے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کفر کی حالت میں جو اچھے کام کرتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اچھے اعمال کا ثواب اسے دے گا اسے قبول کر لے گا لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو اس عمل کا اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا دنیا کے اندر فائدہ ہو سکتا ہے اس کی عمر میں مان لیجیے کیا نام ہے یعنی اس کی اکنامی یا اس کی شہرت یا رز یا صحت یا اولاد یا اور چیزیں ہیں جس سے اسے فائدہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے لیکن آخرت کے اندر اس کے لئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آخرت میں عمل کی قبولیت کے لیے مخلص یا اسلام قبول کرنا مسلمان ہونا یہ ضروری ہے اگر مسلمان نہیں ہوگا تو اس نے اسلام ہی قبول نہیں کیا ایمان ہی نہیں لایا تو ایسی صورت میں اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا تو یہ سلف کے تعلق سے تھا کہ سلف, سلف کا لفظ لغت کے اندر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے تو میں نے بتایا کہ سلف کا لفظ لغت کے اندر افراد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے وہ لوگ جو چلے گئے وہ اچھے ہوں یا برے اور اعمال کے لیے بھی استعمال ہوتا جو انسان اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے یا پہلے کر لیتا ہے وہ اچھا ہو یا برا اسے بھی سلف کہا جاتا ہے یہ لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر لیکن شریعت کی اصطلاح میں سلف کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط سے لے کر کے تیسری صدی ہجری کے اختتام تک کے دور کے اچھے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے میری تعریف پر ذرا آپ لوگ توجہ دیں گے بڑی جامع اور معنی تعریف کرنے کی میں نے کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست سے لے کر کے آپ کی جب اللہ رب العامی نے آپ کو نبی بنایا نبوت کے بعد سے لے کر کے تیسری صدی ہجری کے اختتام تک تیسری صدی ہجری کے اختتام تک کے دور کے اچھے لوگوں کو نیک لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے لہذا شریعت کی اصطلاح میں سلف اچھے لوگوں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے برے لوگوں کے لیے سلف کا استعمال نہیں ہوتا اور برے لوگ سلف میں شامل نہیں ہوتے کیوں اس لیے کہ دین میں وہی انسان حجت ہوتا ہے جو اچھا ہوتا ہے برا شخص کبھی دلیل نہیں بن سکتا اور دین الحمد نیک اور بہتر اعمال اور اچھی خثرتوں کے مجموعے کا نام ہے اور جو برے اعمال ہیں ان سے دور رہنے کا نام ہے لہذا جب شریعت کی اصطلاح میں لفظ سلف کہا جائے گا تو سلف سے مراد اچھے لوگ ہوں گے یہاں پر لغت کا معنی مراد نہیں لیا جائے گا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم سلف قلط استعمال کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے ساتھی جن کے پاس علم کی کمی ہے تو کہہ دیتے ہیں کیا بار بار سلف کہتے ہیں سلف اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شریعت کی اصطلاح میں اصطلاحی معنی میں لفظ سلف کا استعمال اچھے لوگوں ہی کے لیے ہوتا ہے کیونکہ دینی اصطلاح ہے اور دین کی اصطلاح میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہی حجت ہوتے ہیں برے لوگ غلط لوگ شریر قسم کے لوگ بدقماس لوگ اور برے عمل والے لوگ وہ سلف نہیں ہوتے دلیل نہیں ہوتے لہذا سلف کا کہنا شریعت کی اصطلاح میں دین کی اسلام اچھے لوگوں ہی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث تو حدیث سے کیا مراد ہوتا ہے حدیث سے مراد صحیح حدیث مراد ہوتی ہے ضعیف حدیث مراد نہیں ہوتی اس لیے کہ ضعیف حدیث حجت نہیں ہوتی ضعیف حدیث قابل عمل نہیں ہوتی جب ہم کہتے ہیں کہ بھی ہماری بنیاد ہمارا سورس ہمارا مزدر ہمارے لیے حجت قرآن و حدیث ہے ابھی تو کیا مطلب حدیث کا کیا ضعیف حدیث بھی حجت ہوتی نہیں یہاں حدیث سے مراد ہی صحیح حدیث کیونکہ ضعیف حدیث دین کے اندر اسلام کے اندر حجت نہیں ہوتی جب تک وہ صحیح نہ ہو حسن نہ ہو اس وقت تک وہ حجت نہیں ہوتی لہذا حدیث کے کہنے میں صحیح حدیث ہی مراد ہوتا ہے ایسے یہاں پر بھی جب صلب کہتے ہیں تو اچھے سلف ہی مراد ہوتے اسی طریقے سے ہم کیا کہتے ہیں اہل الحدیث ہم کہتے کہ میں حدیث ہیں یا کوئی بندہ کہتا کہ میں حدیث ہے تو کیا اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو قرآن اور صحیح حدیثوں کو ماننے والے ہیں کیونکہ حدیث کے اندر قرآن بھی شامل ہے اور حدیث کے اندر صحیح حدیث ہی شامل ہوتی ہے کیونکہ ضعیف حدیث یہ حجت نہیں ہوتی یہ نہیں کہا جاتا کہ اہل الحدیث صحیح میں حدیث صحیح اہل حدیث ہوں صحیح نہیں کہا جاتا یہ اہل حدیث کہا جاتا ہے یہ اہل الاسر کہتے ہیں اثر جو صحابہ کے اعمال ہیں افعال ہیں یہ اللہ قسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار ہیں ظاہر بات ہے جو صحیح ہوں گے وہی مراد ہوں گے ضعیف آثار سے حجت نہیں لیا جاتا تو یہاں پر اثر سے مراد صحیح اثر حدیث سے مراد صحیح حدیث ہی ہوتا ہے تو اہل الحدیث جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن اور صحیح حدیث کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے نہج اور عقیدے کے مطابق سمجھتے ہیں ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سلف صالحین اور اگر کبھی کہا جاتا ہے تو سلف صالحین کہنے کا مقصد صرف وضاحت ہوتی ہے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ برے لوگوں کو الگ کرنا ہے برے لوگ تو سلف کہنے ہی سے الگ ہو گئے کیونکہ دین کی اصطلاح میں برے لوگوں کا کوئی شمار نہیں ہوتا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہی دلیل بنتے ہیں جو نیک ہیں وہی دلیل بنتے ہیں. اس جب سلب صالحین کی قید لگا دی جاتی ہے تو اس لیے لگائی جاتی ہے کہ سارے کے سارے اچھے لوگ ہیں اس لیے نہیں کہ برے لوگوں کو نکالنے کے لیے نہیں جو بھی ہمارے لیے حجت دلیل ہے وہ سب کے سب اچھے لوگ ہیں تو انہیں صلب صالحین کہا جاتا ہے یا انہیں سلب کہا جاتا ہے کہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر کے تیسری صدی ہجری کے اختتام کے دور کے جو اچھے اور نیک لوگ گزرے ہیں ان کو سلف کہا جاتا جو ہمارے لیے نمونہ اور حجت ہیں وہ سلف کہلاتے ہیں اور یہ کل پانچ طبقات ہیں پانچ طبقے کے لوگ ہیں ایک تو صحابہ ہو گئے اسی ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں کیونکہ آپ سب سے پہلے سلف میں سے ہیں اس لیے ہمارے بین ہست فاطمہ سے کیا فرمایا انہیں امداد صلف و انحال کی میں تمہارے لیے سب سے بہترین صلف ہوں تو اللہ قسور صلی اللّہ علیہ وسلم ہمارے سلف ہمارے امام ہمارے پیشوہ ہمارے رہبر ہمارے مقتدا یہ اللہ قسور صلی اللّہ علیہ وسلم ہمارے ہیں تو اس لئے صحابہ کا دور نمبر ایک دوسرا طبقہ تابعین کا تابعین انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت ہی میں ان کی وفات ہوئی تیسرا جو طبقہ ہے تابعین کا تبع تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں جو طابئن کے جو شاگرد ہیں تابعین سے علم حاصل کیا اور تابعین سے انہوں نے پڑھے علم حاصل کیا ایسے لوگوں کو طب طابئین طب العطبہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو تباہ طابئین سے جنہوں نے علم حاصل کیا اور تباء و طبیل اطبا ان لوگوں کو جو طب العطبہ سے علم حاصل کیے یہ پانچ طبقات کے لوگ ہیں جنہیں سلف کہا جاتا ہے اور کبھی کبھی اختصار کے ساتھ ہم انہیں کیا کہہ دیتے ہیں صحابہ تابعین طب تابعین کیونکہ طب تابعین میں تبول اطبا اور طب تبول اطبا بھی آ جاتے ہیں اس لیے کبھی کبھی اختصار کے ساتھ یہ تین طبقے کے لوگوں کو کہا جاتا ہے ورنہ اگر تفصیل میں آپ جائیں گے تو تیسری صدی کے اختتام تک کے جو لوگ تھے اچھے لوگ ان کو سلف کہا جاتا ہے اور تیسری صدی کے اختتام تک یہ پانچ طبقے کے لوگ بنتے ہیں جیسا کہ حافظ بن حجر نے تہذیب کے اندر اور بھی لوگوں نے جو رجال کی کتابیں ہیں اس کے اندر اس کو بیان کیا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے سلف یہ پانچ طبقے کے لوگوں کو کہ اچھے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے اور جو ان کے راستے پر چلے اور یعنی ان ایمان میں عقیدے میں کردار میں اخلاق میں عبادات و معاملات میں نماز زکوٰۃ سوم حج اور طریقے تجارت اور خرید و فروخت میں امر بالمعروف ہے المنکر میں علم حاصل کرنے میں اس کی نشر و اشاعت کرنے میں یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں اور زندگی کے تمام امور میں جو ان لوگوں کے نقش قدم کی پیروی کرے انہیں شلفی کہا جاتا ہے ان کی طرف نسبت کرنے والے کو اور جو ان سے نسبت کافی نہیں ہوگی جب تک انسان کا عمل بھی نہ ہو تو ایسے لوگوں کو سلفی کہا جاتا ایمان اور عقیدے میں اور اس طریقے سے اخلاق میں ان کا جو اخلاق تھا ہمارا اخلاق ہونا چاہیے کس طریقے سے بات کیا کرتے تھے اور ایمان اور عقیدہ ان کا کیسے تھا ان کا منہج اور راستہ اور طریقہ کیا تھا علم کن سے حاصل کرتے تھے وہ تجارت اور خرید و فروخت کرتے کیسے کرتے تھے لین دین کیسے کرتے تھے لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسے ہوتا تھا ان تمام چیزوں میں ان کو آئیڈیل بنانا ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے کو سلفی کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر کچھ خامی ہو اگر وہ خامی اصول اور بنیاد کے اندر نہیں ہے تو ایسے آدمی کو اس، اگر اس کے کسی جزیات کے اندر یا کسی مسئلے کے اندر اگر کوئی مان لیجیے کمی ہے تو اس کو سلفیت سے خارج نہیں کیا جائے گا کسی ایک مسئلے میں یا کسی ایک جز کے اندر اگر اختلاف رکھتا ہے وہ یا اس طریقے سلف کے منہ پر نہیں ہوا مان لیجئے تو ایسی صورت میں اس کو سلفیت سے خارج نہیں کیا جائے گا اسے سلفین کہا جائے گا بشرطی کہ اس کے اصول اور بنیاد وہی ہوں جو کتاب و سنت کے ہیں اور سلف سالین کے تھے صحابہ تابین طب تعبین کے تھے وہ سارے اصول ہیں اس کو سلفی کہا جائے گا مثال کے طور پر ایک آدمی سلب صالین کے تمام اصولوں کو اور تمام بنیادی باتوں کو سب کو مانتا ہے لیکن اس کے اخلاق کے اندر سختی ہے مان لیجئے یا اس کے اخلاق کے اندر کچھ بدخلقی پائی جاتی ہے مان لیجئے یا وعدہ خلافی ہو جاتی ہے مان لیجئے تو کیا ہم اس کو سلفیت سے خارج کر دیں گے نہیں خارج کیا جائے گا اس کو سلفیت سے ہم یہ کہیں گے کہ اس مسئلے کے اندر اس کے یہاں خلل ہے اس کو سلفیت سے خارج نہیں کیا جائے گا اسے سرفی کہا جائے گا جب تک وہ سلب سالین کے منہج اور اصولوں پر کاربند ہے یا اس طریقے سے اور کسی عمل کے اندر کوتا ہے کسی اور عمل کے اندر کوئی کمی ہے تو ایسی صورت میں اس کو سلفیت سے خارج نہیں کیا جائے گا یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارے یہاں یہ خلل ہے تم خارج ہوگے یا مان لیجئے کسی نے کسی سے قرض لیا تھا اور وعدہ کیا تھا قرض میں آپ کو فنا دن دے دوں گا اور وہ قرض وقت پر نہیں دیا ہم کہیں کہ بھائی صلف صالحین کا تو یہ منہاج نہیں تھا وہ تو وقت پر وعدے کے مطابق کام کرتے تھے وعدے پر قرض دے دیا کرتے تھے اور آپ نے تو وعدے پر قرض نہیں دیا تو آپ سلف سالین کے نہج پر نہیں رہیں گے نہیں یہ نہیں کہا جائے گا یہ خلل یہ جو ہے اس آدمی کو صلب صالحین کے عقید اور منحص سے نہیں نکالتی ہے اگر یہ خلل اصول کے اندر ہو بنیاد کے اندر ہو ارکان کے اندر ہو تو ایسی صورت میں اس کو اسے خارج کیا جائے گا اور وہ اصول ہم بیان کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پر ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ بھی ہم کرتے چلیں گے تو یہ جو ہے اس بات کو بھی آپ لوگ دھیان میں رکھیں کیونکہ یہ اعتراض عام طور سے لوگ کر دیتے ہیں کہ بہت سلفی اپنے آپ کو کہتے ہو اور ان کا تمہارا کوئی عمل نہیں ہے ان کے مطابق تمہارے اندر یہ چیز نہیں ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اندر یہ کوتائی ہے یہ ہمارے اندر خلل اور کمی ہے اور جو ہمارے سلب تھے اس سے پاک تھے مبرہ تھے یہ ہماری اپنی کمی ہے لیکن اصول اور ارکان اور جو ضابطے ہیں جو بنیادی باتیں ہیں اس میں ہمارا سلب سالین سے کوئی اختلاف نہیں ہے کوشش تو یہ ہونی چاہیے ہر انسان کی کہ سلب سالین کے عقیدہ عمل منحج تمام چیزوں پر لیکن انسان ہے، کوتائی ہوتی ہے اور آپ اس کو مثال سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی ایک مسلمان ہے مان لیجے، اگر اس کے عمل میں کوئی کوتاہی ہے وعدہ خلافی کرتا ہے یا اس طریقے سے اور بھی کچھ نماز کے اندر کچھ کوتاہی ہے مان لیجئے جماعت وغیرہ کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوتاہی ہے اس کے یہاں تو کیا آپ اس کو اسلام سے خارج کر دیں گے کہیں گے تم مسلمان نہیں ہو نہیں اسے مسلمان مانا جائے گا اس کو اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا تو ہی مثال سلفیت کی بھی ہے یہ کہیں گے وہ سلفی ہے لیکن بگڑا ہوا سلفی یا اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں کچھ خلل ہیں جیسے بگڑے ہوئے مسلمان کہتے ہیں ایسے بات کہی جائے گی لیکن سلفیت سے ان کو خارج نہیں کیا جائے گا کیونکہ سلفیت ایک دو مسئلے کا جزیات کا نام نہیں ہے سلفیت پورے دین کا پورے عقیدے اور منہج کا نام ہے لہذا پورا اسلام پورا دین یہ سب سلفیت ہے اس میں جو اختلاف کرے گا وہ سلفی منحج سے خارج ہوگا اور جو اس سے اتفاق رکھے گا اگر بعض مسائل میں اختلاف کرتا ہے تو سلفیت سے خارج نہیں ہوتا یہ پہلے زمانے میں مسائل کے اندر اختلاف ہوا کرتا تھا یہ چند چیزوں کے اندر اختلاف ہوا کرتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ عمل کے اندر کچھ کوتا ہی ہوتی تھی کوئی سخت قسم کے ہوتے تھے کسی کے ہاں نرمی زیادہ ہوتی تھی تو ان کو سلفیت سے خارج نہیں کیا گیا کہ وہ سلفیت سے خارج ہوگے نہیں وہ سلفیت پر قائم رہیں گے انہیں سلفی کہا جائے گا تو انہیں سلفی کہا جائے گا تو چاہے ان کا تعلق علما سے ہو ائما سے ہو یا عام لوگوں سے ہو سلفی کہا جائے گا یہ سلفی علماء ہیں یہ سلفی لوگ ہیں اور ایسے عقیدہ رکھنے والے اور ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے اس وقت انہیں وہی فرق ناجیہ کہلاتے ہیں وہی الجماع کہلاتے ہیں کیونکہ جماعت وہی ہے جو حق پر ہو چاہے انسان اکیلا اور تنہائی کیوں نہ ہو کیونکہ اسلام کے اندر معیار کسرت نہیں ہے اسلام کے اندر معیار حق ہے حق ہونا چاہیے وہ معیار ہے وہ کسوٹی ہے کثرت یہ کسوٹی اور بنیاد نہیں ہے لہذا ہوئی الجماع ہیں وہی فرقے نازیاں ہیں وہی طائف منصورہ ہیں ایسی جماعت جس کے مدد کا اللہ العالمین نے وعدہ کیا ہے اور وہی اہل العطر ہیں وہی اہل الحدیث ہیں اور وہی حقیقی اہل سنت الجماعت ہیں حقیقی اہل سنت الجماعت کیونکہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے اہل سنت الجماعت کا جو یہ لقب ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے اور اس طریقے سے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں حالانکہ وہ لوگ کیا ہیں وہ لوگ جو ہے شرک اور کفر اور بدعت اور خرافات کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں پیشانی کے بال سے لے کر کے اور پاؤں کے ناخون تک آپ دیکھیں گے شرک اور قفر کے یہاں پایا جاتا ہے بدعت اور خرافات کی تاریخ وادیوں کے اندر وہ لوگ گھومتے اور پھرتے ہیں ایسے لوگ لیکن وہ اپنے آپ کو سنت الجماعت کہتے ہیں نہ ان کا عقیدہ صحابہ کا ہے نہ صرف کا عقیدہ نہ ام کرام کا عقیدہ اللہ کے بارے میں عقیدہ کے اللہ ہر جگہ ہے اور اس سے بدعت اور خرافات ان کے عقیدے میں اور اسما اور صفات کے اندر وہ سلط کے عقیدے پر نہیں صحابہ تعبین طب تعبین کے عقیدے پر نہیں تو ایسے لوگ گھر اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت کہتے ہیں لیکن حقیقت میں اہل بدعت اہل خرافات ہیں وہ اہل سنت الجماعت کون ہیں اہل الحدیث ہیں اہل الصحر ہیں سلفی ہیں یہ اہل سنت الجماعت حقیقی ہیں اور کوئی نام رکھ لینے سے نہیں ہو جائیں گے لے سنت رجماعت انسان کا عمل اور کردار دیکھا جاتا ہے نام نہیں دیکھا جاتا انسان کا عمل اور کردار دیکھا جاتا ہے جی تو عمل اور کردار اگر کتاب و سنت کے سلف صالحین کے دین کے مطابق ہوگا تب وہ اس کے سچے جانشین اور وارث ہوں گے اور نام رکھ لینے سے کیا ہوتا ہے اس وقت ایک پارٹی ہے لوبران کے اندر جس کا نام حزب اللہ ہے وہ ہزب اللہ نے حزب الشیتان ہے وہ حزب ہے وہ وہ اللہ کے را کی جماعت نہیں ہے جی وہ تو شرک اور کفر اور بداعت اور خرافات اور اس طریقے سے صحابہ کو گالیاں دینے والے صحابہ کو برا کہنے والے اور صحابہ پر لانوں تان کرنے والے ابو بکر اور عمر اور صحابہ کے بڑے بڑے صحابہ کو سب کو تقریبا جہنمی قرار دینے والے چند کو چھوڑ کر کے یہ اس عقیدے کے حامل ہیں تو حزب اللہ نام رکھ لینے سے کوئی حزب اللہ نہیں ہو جائے گا یہ حزب اللہ ہیں حزب الشیتان ہے یہ جی ہاں تو اس لیے نام سے زیادہ عمل اور کردار ہونا چاہیے تو انسان جو جمع ہوا ہے اس کے کردار اس کے عمل کو دیکھنا چاہیے اس کے عمل کو دیکھنا چاہیے اور اس کے کردار عقیدے کو دیکھنا چاہیے صرف نام رکھ لینے سے کوئی نہیں ہوتا یہ اہل سنت الجماعت ہمارے ملک میں لوگ کہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ صوفیت بدعت خرافات نقش بندیت چشتیت سیروردیت قادریت یہ تمام سلسلوں پر لوگ باقاعدہ بیعت لیتے ہیں بیعت لیتے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رہتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے حالانکہ یہ کفری عقیدہ ہے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر تو ہے لیکن